چھبیسواں مکتوب شریعت اور حقیقت کے بیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائی شمس الدین اللہ تم کو بزرگ بنائے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت و حقیقت دو لفظ مانی خیز ہیں جو صوفیوں کے یہاں مستعمل ہیں جس طرح شریعت میں اعمال ظاہر جب درست ہو جاتے ہیں تو انسان اہل حقیقت طلب ہو جاتا ہے اسی طرح انکشاف احوال باطن کے بعد آدمی اہل حقیقت کہلاتا ہے یہ تو ازہر الشمس ہے کہ ظاہر کو باطن کے ساتھ ایک خاص قسم کا لگاؤ ہے جب اصل پر غور کرو گے تو دونوں کو الگ الگ نہ پاؤ گے دیکھو ایمان کے لیے اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب شرط ہے نہ تو صرف تصدیق سے ایمان کامل ہوگا نہ فقط اقرار سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے کلمہ توحید میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دو جملے ہیں حقیقت کے رموز و اشارات لا الہ الا اللہ میں مستطر ہیں اور شریعت کی جلوہ گری محمد الرسول اللہ سے ہے صحت ایمان دونوں جملوں پر موقوف ہے اب اگر کوئی چاہے کہ صرف ایک جملے سے ایمان کی منزل طے کرے تو بالکل ناممکن ہے ہاں حکم میں البتہ شریعت حقیقت سے جدا ہے زبان سے اقرار کرنا اور شے ہے دل سے تصدیق کرنا اور چیز ہے اقرار و تصدیق میں جو فرق ہے وہی فرق شریعت و حقیقت میں ہے مگر علمائے ظاہر کا خیال ہے کہ شریعت ع حقیقت ہے اور حقیقت عین شریعت یہ سمجھنا مغالطے سے خالی نہیں اس عقیدے میں بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان باطنی ترقی سے محروم رہ جاتا ہے اگرچہ مومن باقی رہتا ہے اس میں کچھ کلام نہیں اس سے زیادہ افسوس کے قابل ان لوگوں کی حالت ہے جو شریعت کی راہ کی پرواہ نہیں کرتے اور اہل حقیقت بن کر بیٹھے ہیں دعویٰ ان کا یہ ہے کہ جب حقیقت منکشف ہو گئی تو شریعت کی ضرورت کیا باقی رہی نعوذ باللہ من منظالک یہ مذہب ملحدانہ ہے ایسے مذہب و اعتقاد پر خدا کی پھٹکار ہو تھوڑی تفصیل حقیقت و شریعت کی اور سنو تو سمجھ جاؤ گے حقیقت کی تعریف یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے تا قیام قیامت نہ اس میں رد و بدل ہوا نہ ہو سکتا ہے حکم اس کا ایک طرح پر جاری ہے جیسے اللہ تعالی کی معرفت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی شریعت کی توصیف یہ ہے کہ اس میں تغیر و تبدل ہوتا رہا جیسے عوامر و نواہی ایک نبی کے وقت میں بعض چیز حلال دوسرے نبی کے وقت میں حرام یا ایک شخص کے لیے حلال دوسرے کے لیے حرام مگر کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ حقیقت موجود نہ ہو شریعت کو بندے کے افعال سے تعلق ہے حقیقت خدا کی ذات پاک سے وابستہ ہے و لدینہ جاہدو فین لنہ نہ لنا جن لوگوں نے ہمارے لیے مشقت اٹھائی ہم ان کو اپنا راستہ دکھا دیتے ہیں اس آیت پاک میں مجاہدہ اصل شریعت ہے اور ہدایت حقیقت ہے بندے نے جب احکام ظاہر کی محافظت کی تو اللہ تعالی نے احوال باطن کی محافظت فرمائی شریعت کو تعلق قصب سے ہوا حقیقت سے وہ بھی شان ظاہر ہوئی شریعت کی مثال مادہ کی ہے اور حقیقت کی مثال قلب کی مادہ کا قوام قلب میں اور قلب کی منزل مادہ ہے شریعت قالب کے درجے میں ٹھہری حقیقت بمنزلائے جان جس طرح زندگی بغیر جان دو قالب، دونوں ناممکن ہیں اسی طرح ایمان کی بےقاب شریعت و حقیقت محال ہے اگر سچ پوچھو تو یہ دولت یہ نعمت اس گروہ صوفیہ کے سوا اور کہاں شریعت و حقیقت دونوں معاملات ان کے لیے نہایت سجل سراپا درست یہ زبانی جمع خرچ نہیں بلکہ اظہار حقیقت حال ہے اور سنو علم حقیقت کے تین رکن ہیں خدا کی ذات کا علم وحدانیت کے ساتھ اور اس کو بے شبی و بے نظیر جاننا دوسرا خدا کی صفات کا علم ما احکام خداوندی تیسرا خدا کے افعال و حکمت کا علم اسی طرح علم شریعت کے بھی تین رکن ہیں پہلا کتاب اللہ دوسرا سنت رسول اللہ اور تیسرا اجماع امت اب ہم صاف صاف یہی کہیں گے کہ بغیر شریعت درزی اہل حقیقت ہونے کا دعوی کرنا سراسر زند ہے اور حقیقت سے بے خبر رہ کر صاحب شریعت بن جانا شان منافقانہ ہے دراصل دونوں لازم و ملزوم ہے اسی لیے اولیاء اللہ کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے علم درسی یعنی علم شریعت سے آراستہ مجاہدہ و ریاضت میں صدق و اخلاص کا گہرا رنگ عمل خاص کی نورانیت رفتہ رفتہ یہی عمل صالح ان کو علم وراثت کا مخزن بنا دیتا ہے جس کو علم حقیقت کہتے ہیں علم وراثت عطائے محض ہے اس کو درس و تدریس سے کوئی سروکار نہیں جیسا کہ وعدہ لطیف سے ظاہر ہے من علم بما علم ورَ اللہ علم علم یا جس نے جانا وہی جانا جو اس کو بتایا گیا ہے اس کو اللہ تعالی وارث بنا دیتا ہے اس علم کا جس کو کوئی نہیں جانتا تھا اسی علم وراثت یعنی علم کی حقیقت کی بدولت ان بزرگان دین کے اعمال و اقوال و افعال و احوال میں ایسا نمایاں تغیر نظر آتا ہے کہ علماء ظاہر دنگ ہو کر رہ جاتے ہیں اور یہ باتیں ان کی سمجھ سے باہر ہوتی ہیں اپنے مقام کی روح سے کتابوں کو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہیں ان باتوں کا کہیں نشان نہیں پاتے حیران ہو کر انکار کر بیٹھتے ہیں اور بول اٹھتے ہیں کہ یہ بات خلاف روایت ہے اس کا کہیں وجود ہی نہیں معاذ اللہ کتنا بڑا یہ ظلم ہے کہ ایک فقیر بے نوا کے گھر میں جو چیز نہ ہو وہ اس کا مدعی بن جائے کہ جو شے ہمارے پاس نہیں وہ محمد شاہ بادشاہ کے محل میں کبھی نصیب نہیں اس کو اس کی خبر نہیں کہ سنت اللہ کس طور پر جاری ہے سنو اللہ تعالی ہرگز پسند نہیں کرتا کہ اپنے دوستوں کو مقام سری میں پہنچا کر غلط الہام اور غلط مکاشفات میں ان کو مبتلا کر دے کیونکہ ان بزرگوں کا دل جب انوار سری سے متجلی ہو جاتا ہے تو اس پر تو اس پر جو بات ظاہر ہوتی ہے سب حق کی طرف سے ظاہر ہوتی ہے گویا ان کی زبان ان کی ان کے سر کی ممبا ہوتی ہے اور سر کو حق سے خاص تعلق ہوتا ہے ایسی حالت میں جو بات ان بزرگوں سے سرزد ہوگی وہ راست و ثواب ہوگی مصنوعی بعلم عمل زبان شان راست میزان صفت اند بے کم و کاست حق جمع او زخد پریشان لا شعار ایشان ان علم اور عمل کے ساتھ ان کی زبانیں سچی ہیں یہ لوگ ترازو کی طرح ہیں اپنے سے جدا اور خدا سے ملے ہوئے ہیں ان کی روش ایسی ہے کہ ان کو کوئی پہچان نہیں سکتا لیکن ہم تم کو جو ان کی باتیں خلاف روایت اور خلاف کتاب و سنت معلوم ہوتی ہیں اس یہ ہماری کم کچھ فہمی کا باعث ہے دیکھو جو شخص احول یعنی بھنگا ہوتا ہے وہ ایک کو دو دیکھتا ہے یقین رکھتا ہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہی ٹھیک ہے معاہدان حقیقی کے نزدیک جتنے ظاہر ہیں ظاہر بھی ہیں سب کے سب احول روزگار ہیں ہزار وہ کہاں کریں کہ ہم سچ کہہ رہے. ہزار وہ کہا کریں کہ ہم سچ کہہ رہے ہیں مگر ماننے کی بات نہیں گویا دعوائے راست بیانی کچھ فہمی کی دلیل ہے چنانچہ یہ حال دیکھ کر بزرگان دین نے یہ روش اختیار کی ہے کہ اہل ظاہر کی بکواس کا خیال نہیں کرتے معاف فرماتے ہیں قاعدے کی بات ہے کہ اگر نابینا سے کوئی لغزش ہو جاتی ہے تو آنکھ والے ضرور چشم پوشی کرتے ہیں علاوہ ازیں قرآن شریف کا حکم بھی یہی ہے کہ وہ عارد عانل یعنی جاہلوں سے الگ ہو جاؤ جاہلوں سے اعراض کرو قطع نظر ان باتوں کے اس قدر شور و غا کا ایک خاص سبب بھی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اس علم تصوف کے جاننے والے تھے رخصت ہو گئے اور طریقت کی روش پر ٹھیک ٹھیک چلنا مفقود ہو گیا ہاں شاز و نادر کی بات دوسری ہے خیر جب یہ ہوا کہ اہل حقیقت چھپ گئے اور جو خزانہ علم ان کے پاس تھا وہ دفن کر دیا گیا اب جو اس مارکے میں مرد میدان بنتا ہے اور اس مذہب کا دعویٰ کرتا ہے حقیقت حال یہ ہے کہ مانی حقیقت سے وہ خود بے خبر ہے اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ عام خلق اللہ نے اس مذہب سے انکار کر دیا کہنے لگے کہ علم تصوف کی کوئی اصلیت ہی پائی نہیں جاتی سچ ہے کہنا ان کا کیونکہ جب اہل حقیقت نہ رہے اور اس کا علم نہ رہا تو اس مذہب کو بیان کون کرتا ہے چنانچہ علم حقیقت پر عمل کرنا بھی اٹھ گیا علم عمل علم کے بات کی چیز ہے علم کا حصول بیان پر موقوف ہے افسوس صد افسوس نہ اہل حقیقت رہے نہ علم رہا نہ بیان رہا نہ عمل رہا یہ مرض صرف علم حقیقت ہی کو دامنگیر نہ ہوا بلکہ علم شریعت بھی انہی بلاؤں میں گھر گیا ہے ہم تمہارے لیے بہت زیادہ مناسب سمجھتے ہیں کہ تم اپنا عقیدہ ان بزرگان دین کی طرف سے بہت پاک و صاف رکھو اور دل میں یہ سمجھو کہ یہ حضرات کبھی خلاف شریعت کوئی کام نہیں کرتے جو شخص آداب شریعت سے ایک ادب بھی ترک ترک کرنا پسند نہ کرے وہ فرض و واجب کیوں کر ترک کرے گا سینکڑوں حکایتیں آداب شریعت میں ان بزرگان دین کی اس قدر مشہور و معروف ہیں کہ زیادہ بیان کی ضرورت نہیں ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ ہم خدا سے عمر آبدی چاہتے ہیں تاکہ تمام خلق بہشت کی ناز و نعمت میں مشغول رہے اور ہم دنیا کی بلاؤں میں گرفتار رہ کر آداب شریعت میں ثابت قدمی کی منزلیں طے کرتے رہیں سچ ہے شریعت کی قدر جو یہ بزرگان دین جانتے ہیں کوئی کیا جانے گا اور آداب شریعت کا جو ان کو خیال ہے کیا کسی کو خیال ہوگا اللہ اکبر اتنی بڑی فخر کی دولت آخر کس کے طفیل میں ان کو ملی ہے اسی پاک شریعت کے طفیل میں سنو بھائی شریعت ہو یا حقیقت دونوں منزلیں کڑی ہیں مگر دل ہارنا چہمانی و دارد راہ طلب میں بھی کوئی سستی کرتا ہے کامیابی عطائے محض ہے عمل پر موقوف نہیں اہل معرفت کا قول ہے کہ ملائکہ مقربین یہ سمجھے ہوئے تھے کہ ہماری اطاط و فرما برداری اکرام و نوازش خاص کا سبب ضرور ٹھہرے گی خلاف ورزی ایسی شے ہے جس سے عزت و قدر جب جاتی رہتی ہے اس لیے خدائے قدوس کے حضور میں بے مہابہ یہ بول اٹھے کہ ہم متی ہیں آدم آسی اللہ تعالی نے ان کو دکھایا کہ ایسا سمجھنا غلط فہمی ہے ہماری نوازش و اکرام کا اگر سبب ہے تو ہمارا فضل و کرم ہے کسی کی طاعت کسی کی عبادت نہیں بھائی دیکھتے نہیں ہو کہ ساتوں آسمان و زمین کے فرشتوں کی کو جو طاعت سے آراستہ تھے ان کو یہ حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کریں کون آدم وہ آدم جو عبادت کے عین سے بھی سروکار نہیں رکھتا اور طاعت کی وا سے بھی جس کو واسطہ نہیں اللہ تعالی کا کیا معاملہ ہے تم یہ سن کر حیران ہوگے کہ قصہ کیا ہے ایسا کیوں ہوا بھائی تم کہاں ہو اس سے بڑھ بڑھ کر معاملات ہوئے اور ہو رہے ہیں مگر ہمیں نہیں خبر کہاں ہے اس کی قدرت کا اس کو ایک ادنا کرشمہ سمجھو کہ اگر وہ چاہے تو ایک لحظہ میں ہزاروں آدم علیہ السلام اور ہزاروں عالم پیدا کر کے رکھ دے اور سینکڑوں کو حبیب سینکڑوں کو اپنا خلیل بنا لے ہم جو کہہ رہے ہیں یہ بات دیکھنے میں ایک پہاڑ سی معلوم ہوتی ہے مگر یقین جانو کہ جو قدرت عرش سے فرش تک اور علا سے سرا تک بے تکلف حکمران ہے واللہ ایسے ایسے وں کو ایک ذرائے حقیر کے برابر بھی نہیں سمجھتی والسلام